السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شکریہ محمد بھائی میرا اپنا خیال ہے کہ تعارف جو ہے نا وہ اس وقت جب تھوڑا سا پروگرام اسٹیبلش ہوا تو اس وقت ہم کرا لیں گے یعنی کیا پروگرام کے کی خطام پر میں ابھی جو ہے پروگرام شروع کرتا ہوں اس کے بعد آخر میں جو جی ہے جی وہ جب جی سوال جواب کا ٹائم ہوگا تو اس وقت ہم تعارف میں بات کر لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مناسب مناسب جی بہرحال منتظر بھی ہوں گے مجھے جو موضوع بات کرنی ہے وہ ہے دعوت اسلام میں علم اور علم کی اہمیت علم اور علم یہ وہ اصطلاحات ہیں جو ہم قرآن حکیم کا جو مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتی ہیں لیکن آج ہم اس میں تفصیل سے جو ہے جانے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان اصطلاحات کی ہماری اسلام کی دعوت پھلانے میں کیا اہمیت ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم خود اپنے تعریف فرماتے ہیں اس میں فرماتے ہیں ان اللہ من حلیم قرآن سے ہم رہنمائی لیتے ہیں قرآن حکیم جو ہم پڑھتے ہیں تو سر حامین یا پھر فسلق اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حزب اللہ اور اس کے بعد آگے کی اور اس کے در کیا لکھا ہے اور اس اس کیا اور شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں اے نبی نیکی اور بدی یکساں والا حسنۃ ویا این نبی نیتی اور بدی یکساں نہیں ہے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 آیا تھا نمبر تینتیس نے مطالعہ کیا ہے اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی اللہ کی طرف بلایا جس نے اسلام کی طرف بلایا دعوت الاللہ، دعوت, الاللہ، دعوت الاللہ، یہ سب سے اہم اور سب سے اچھا کام ہے دیکھیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ سب سے اہم کام سب سے اہم ترین فرد کو تفویض کیا, کیا جاتا ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انسانیت کے ماتھے کا جھومر انبیاء علیہ السلام سب سے قیمتی افراد ہے سب سے بیسٹ تو دعوت اللہ کا کام جو ہے وہ کس کو سپرٹ کیا گیا سب سے بیسٹ کو سب سے بیسٹ کام سب سے بیسٹ افراد کے لیے موضوع ہوتا ہے کلریکل جوب سی او نہیں کرتا سی او کو کام وہی دیا جاتا ہے جو کہ اس کے شائع نشان ہوتا ہے قرآن حقیم میں جو ہے وہ سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی کہ اپ کہہ دیجئے قل ھٰذہی اللہ علی بصیرۃ انا ومن التوابین تم, تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے کیا راستہ ہے حضور اکرم کا راستہ کیا ہے سبیل الرسول کیا ہے میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں خود ہی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں یہ رسول اللہ کا کام ہے بھائی دعوت کا کام دعود کا اسلام کا کام تو اب بات آ ومن ومن اور ہم اقتبا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر امت مسلم کے کرنے کا کام کیا ہے وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرنے کا اگ و بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ کی طرف بلانا یہ ابت مسلم کے کرنے کا کام ہے لیکن ایک اور بات ہے امت مسلمہ میں کرنے کا کام ایک امت مسلمہ کے کرنے کا کام ایک امت مسلمہ میں کرنے کا کام اور امت مسلمہ میں کرنے کا کام یہ ہے کہ امت مسلمہ کو بیمار نہ ہونے دینا اس کا کیا مطلب ہے اس کو جہنم کے راستے کی طرف نہ جانے دینا امت مسلمہ کے اندر نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنے کا کام جاری رکھنا اور اس کے سسٹمز کے اندر بگاڑ نہ آنے دینا اور ان اس کے سسٹم چاہے وہ معاشرتی ہو چاہے معاشی ہو چاہے تعلیمی ہو چاہے سیاسی ہوں چاہے حکومتی ہو یہ سب کے سب جو ہے وہ ادو اللہ اللہ صلی اللہ کے وسلم کا مشن ہے اس کے لیے استعمال ہو تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہے انٹرنل ورک ود ان اور ایک ہے یہ عمر جو ہے وہ باہر جو کام کرے گی اگر یہ خود صحت مند ہوگی تو دوسرے مریضوں کا بھی علاج کر پائے گی اگر یہ خود بیمار ہوگی تو دوسروں کا کیا علاج پائے گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعوت اللہ کا کام کیسے کیا جائے رہنمائی کرتے ہیں اور یہ اللہ تعالی فرماتے ہیں احسن اے نبی اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت ہو تو اے نبی اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو مگر کیسے دعوت دو بے حکمہ حکمت کے ساتھ بل معزت الحسنا اور عمدہ نصیت کے ساتھ اور پھر تیسری بات کیا ہے وجا دلوم بالتی آسن اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو تمہارا رب بھی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راستے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے اچھا ہم عمومی طور پر یہ تین باتیں بیان کرتے ہیں کون کون سی تین باتیں حکمت عمدہ نصیحت اور بباعثہ لیکن اس میں چوتھی بات بھی ہے وہ شاید ہم بھول جاتے ہیں اور جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہے لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے اس کا کیا مطلب کیا اس, کی اس کے مضمرات کیا ہیں اس بات کے دیکھئے ہم دعوت کا عمل جو ہے نا اب بات صاف نظر آ رہا ہے کہ دعوت کا عمل جو ہے وہ علم چاہ رہا ہے حکمت کے لیے علم چاہیے معیزت حسنا کے لیے علم چاہیے دال کے لیے علم چاہیے لیکن جب آپ ایکشن کریں گے دعوت کا تو اس کا ریٹینشن آئے گی اس کا ری ایکشن آئے گا اور دعوت كے عمل پر آنے والا رد عمل ری ایکشن وہ علم چاہتا ہے انسان کی برداشت چاہتا ہے تو یعنی کہ پہلی جو آیت ہے آیت نمبر ایک سو پچیس اس کے لیے مطلوبہ ریکوائرمنٹ اگر علم کی ہے تو آیت نمبر ایک سو چھبیس کے اندر ریئیکشن جو ہے وہ جو آ رہا ہے تو اس کے مقابلے میں جو ریکوائرمنٹ ہے اہل ایمان سے وہ علم کی ہے اور ہمارا موضوع کیا ہے دعوت اسلام میں علم اور حلم کی اہمیت تو یہاں تو میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ ایکشن علم اور ریئیکشن حلم لیکن آگے جا کر میں اس سے بالکل برعکس بات کروں گا اور آپ بولیں گے کہ پہلے یہ بات کر رہے تھے اور اب یہ بات کر رہے ہیں لیکن اس وقت آپ محسوس کریں گے وہ بات بھی جو میں اس کے مدد مقابل یا متاثر کر رہا ہوں گا وہ بھی بات بھی کم صحیح نہیں ہوگی یعنی کہ وہ بھی صحیح ہوگی یعنی کہ اب سوال یہ ہے کہ یہ علم اور ہلم والا کام دعودہ کا کام کون کر سکے گا ہم مسلمانوں میں سے کون اس کو بہت خوبی انجام دے سکے گا تو اس کے لیے کون کوالیفکیشن رکھتا ہے تو یہی تو ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہے اور ہم یہی تو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ علم اور علم کی صفات ہیں کیا تو پہلے تو یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اللہ کے اپنے دو صفاتی نام وہ کہیں ہیں العلیم اور الحلیم اللہ نے اپنے نام یہ تجویز کیے ہیں اللہ کے اپنے نام بتائے ہمیں اور اللہ نے فرمایا کہ ان ناموں سے مجھے پکار ہو اسماع سے اب یہ اللہ کے ناموں کی لسٹ ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں العالیم اور الحلیم یہ دونوں نام جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ال علیم سے مراد کیا ہے سب کچھ جاننے والا الفلیم سے مراد کیا ہے بڑھد بار تو یہ بڑھ بار کا لظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اور بعض دفعہ جو ہے نا وہ ہم اردو کے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے معنی کیا ہے اصل میں یہ فارسی سے لفظ بنائے بار بردن بار بردن برد بار کا الٹا بار پہلے پڑھ دیا پھر برد پڑھ دیا بار بردن تو مزدور ہے اور اس کی فارسی میں کہ آئیڈیا ہے اور جو ہے وہ اس کے اندر یہ بات بھی ہے کہ بار کو اٹھائیں حمل کردن بار بوجھ کو اٹھانا پھر بار اس جائے پہ جائے دقل کردن بار کو بوجھ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا کام رنج کشید دکھ اٹھانا تحمل مشقت کرنا مشکل برداشت کرنا یہ سارے کے سارے معنی اس پردار کے اندر ہیں جس کو ہم اردو کے اندر استعمال کرتے ہیں ا ریختہ یہ ڈکشنری ہے اس کے اندر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ فارسی کا لفظ ہے اور اس کے انترجمے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بوجھ اٹھانے والا برداشت کرنے والا متحمل مزاج متین سنجیدہ بھاری بھرکم جو جلد باز نہ ہو سوچ سمجھ کر ٹھوس کام کرے چشم پوشی کرنے والا یہ سارے الفاظ جو بڑدوار کے معنی کے اندر آ رہے ہیں اور الحلیم کے جو معنی ہم بیان کر رہے ہیں وہ ہے نہایت بڑا اچھا ہم نے پیچھے بات کی کہ اسماع السنا کے ذریعے پکارنا چاہیے تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بے چینی کے وقت کی دعا جو کہ ہمیں سکھائی گئی دعا کر اس کے اندر جو ہے وہ دعا کے الفاظ کیا ہیں لا الہ الا اللہ العزیز العظیم الحلیم الحلیم کی اصطلاح آ رہی ہے دیکھیے آپ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرد و رب العرش کریم تو گویا کہ یہ دعا اور دعا کرب میں اللہ تعالیٰ کی صفت حلم الحلیم کا نام جو ہے وہ فکار کر جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ اس بیچائنی کو دور فرما اس کرب کو دور فرما اچھا اب بنیانی طور پر صفاتی نام کیوں ہوتے ہیں صفاتی نام اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو اپنے اندر سمجھنے کی کوشش کریں جو کہ اپنی اپنی حدود کے اندر ہو اپنے اپنے دائرۂ کار کے اندر ہو جہاں وہ مناسب ہوں تو بندہ مومن اصل میں ہوتا ہی اپنے کردار کے لیے رب کی رہنمائی کا محتاج اگر بندے مومن کا یا کسی بندے کا تصور رب غلط ہو جائے تو ساری زندگی کا رخ جو ہے وہ غلط ہو جائے گا مثلا اگر کسی غلط تصور کے تحت بندے کے یہ بات سماج جائے۔ کہ خدا تعالیٰ نعوذ اللہ ظالم ہے غیر ذمہ دار ہے حاسد ہے تو انسان کے لیے دنیا تاریخ ہے بس انسان بولے وقت گزارنا یہ میرا بنانے والے ہی ایسا ہے اگر یہ غلط تصور آ جائے تو بات وہی ہوتی ہے کہ انسان بعض دفعہ جو ہے نا جیسا خود ہوتا ہے ویسے ہی مزدار کرتا ہے اپنے جو ہے وہ کریٹر کو مثلاً زینفین نے بات کی تھی کہ مین کریٹ دا گاڈ ان دیئر اون امیج تو انسان جو خود دو نمبر ہوتا ہے سمجھتا ہے کہ میرا خدا بھی دو نمبر ہوگا اور اپنی اپنی باتیں سوچ رہا ہوتا ہے لیکن اسلام نے جو ہے وہ معاملات کو واضح کیا اسلام انسان کے تصور رب کو درست کرتا ہے جس کے نتیجے میں اس کے کردار کی اصلاح کے لیے راستے نمایاں ہو کر سامنے آتے اگر تصور رب درست ہے اور ایک ایسا تصور ہے جس کے اندر یہ رب ایک پرسنل گاڈ ہے یہ رب جو ہے وہ محبت کرنے والا ودود ہے یہ رب جو ہے وہ رعوف ہے یہ رب رحمان اور رحیم ہے مگر یہ رب عادل بھی ہے اور یہ رب جو ہے وہ غلط لوگوں کے لیے منتقم بھی ہے جب بھی ہے تو یہ ساری صفات جو ہے وہ انسان دیکھ کر جو ہے وہ اپنے حوالے سے سوچتا ہے کہ مجھے بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ گاڈ امیج کے اندر ڈھالنا چاہیے تو مومن کی شان اسی سے جو ہے وہ علامہ اقبال یہ فرما گئے کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برحان و, و قدوسی و جبروت یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان تو گویا کہ چار عناصر قہار کون ہے افار کون ہے جبروت کون ہے تو یہ ساری کی ساری عبد القدوس قدوس کون ہے یہ ساری کی ساری اللہ کی صفات تو ہیں جو بندے مومن اپنے اندر سمیٹ کر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ دنیا میں خدا کا خلیفہ ثابت کرتا ہے اب قرآن کی میں دیکھیں کیا بات کی گئی ہے مما رویتا از رویتا بلا کم اللہ رما جو آپ نے پھینکا چاہے وہ تیر ہوں چاہے وہ کنکر مٹی ہے آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے بھیگا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں قرآن حکیم میں علیم و حلیم ایک ساتھ کہاں کہاں ہے قرآن حکیم میں اگر آپ دیکھیں علیم اور حلیم تو یہاں تو یہ قربس قرآن. قرآن. سے میں نے لیا ہے غفورن حلیم ہے غفورن حلیم ہے تو آخر وہ کون سی جگہ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے علیم اور حلیم کی اصلاح ایک ساتھ استعمال کیے تو آپ نوٹ کریے یہ سور نشا کے اندر موجود ہے اور پھر یہ لہرت خلن خلن یوردون علیم حلیم یہ بھی ایک دو جگہ ہو گئی اور تیسری جو ہے وہ وَََََََََََ قلوب اللہ علیہ حلیمہ تو تین جگہ جو ہے وہ ایک جگہ علیم الحلیم اور ایک جگہ منصوب کی کیفیت میں علیم الحلیمہ تو اس طرح تین مقامات ہو گئے اب ہم جو ہے میں آپ کو صرف وہ تین مقامات دکھاؤں گا اور اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی تفسیر دكھاؤں گا تاکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو کہ ہمارے مفسرین نے علیم کا لفظ تو سب جانتے ہیں علیم جو ہے وہ کیا ہے لیکن حلیم کو کس طرح بیان کیا ہے تو پہلے جو ہے وہ صورت السا کے اندر اور اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ترکے کے معاملات کو اور پھر آخر میں جو ہے وہ یہ بات کی ہے کہ اس حوالے سے یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور بردبار ہے علیم العلیم تو ہم اس پورے حصے میں نہیں جائیں گے ہم صرف یہ بات ڈسکس کریں گے اس کی تشریح میں کیا بات کی گئی ہے تو جو ہے وہ تفسیر اسحاق کے اندر جو ہے وہ مولانا اسحاق نے جو بات کی وہ یہ کی و علیم الحلیم فرما کر یہ جتلا دیا گیا اور مزید تمبی فرما دی گئی کہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں اور جو احکام مسکورہ پر عمل کرے گا اس کا اجر پائے گا اور جو خلاف ورزی کرے گا اس کی یہ بدکرداری بھی اللہ کے علم میں آئے گی جس کی پاداش اور سزا اسے بکتنی ہوگی ہاں یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ خلاف ورزی کرنے والے کو دنیا میں فوراً سزا نہ دے اس لیے کہ وہ حلیم ہے لہل خلاف ورزی کرنے والے کو یہ دھوکہ ناگ لگنا چاہیے کہ میں بج گیا تو اللہ تعالیٰ کے ہجر سے جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار میں نے غلطی کی میں نے غلطی کی اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوا نہیں اللہ تعالیٰ ابھی محلت دے رہے ہیں محلت دے رہے ہیں محلت دے رہے مگر بندہ اگر دھوکے میں آئے تو اس کا مطلب رسی ڈھیلی ہو رہی ہے اور بعد بہت بری طرح پکڑی جائے گی اسی طرح جو ہے وہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے والے سے تعلقات میں خصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ چھوٹ دی گئی تو اس تناظر میں جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں کچھ خدشات پیدا ہوئے تو اس کی تفسیر کے اندر کیا بات ہو رہی ہے تفیم القرآن مولانا مدودی لکھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے اس میں تنگی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے متعلق کسی طرح کی بدغمانی بھی اگر انہوں نے اپنے دل میں رکھی یا فکر و خیال کے کسی بھی گوشت میں کوئی وسوسا پالتے رہے تو اللہ سے یہ ان کی چوری چھپی نہ رہ جائے گی اللہ کے رسول اعظم کے ازوالی کے طالب اگر ان کی بسوسیں تو اللہ کو وہ بھی علم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو علیم و بے صدور ہے اس کے بعد لکھتے ہیں اس کے ساتھ اللہ کی صفت حلم کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے تاکہ آدمی کو یہ معلوم ہو جائے کہ نبی کی شان میں گستاخی کا تخریل بھی اگرچہ سخت سزا کا مستوجب ہے لیکن جس کے دل میں کبھی ایسا بسوسا آیا ہو وہ اگر اسے نکال دے تو اللہ کے ہاں معافی کی امید موجود ہے کیونکہ اللہ حلیم ہے اس کے بعد سورج الحج کے اندر جو ہے وہ اللہ نے فرمایا کہ وہ ضرور داخل کرے گا یعنی اس جگہ جسے وہ پسند کریں گے یقینا اللہ سب کچھ جاننے والا اور بڑا بردبار ہے اس کی تشریح میں تدبر قرآن مولانا مین ایسی صاحب علیم اور حلیم کی تشریح میں وہ حاشی لے رہا ہوں جو علیم اور حلیم ڈسکس ہو رہا ہے ہمارے بندے پورے اطمینان رکھیں اس دنیا میں ہماری خاطر آدائے حق کے ہاتھوں وہ جو کچھ جھیل رہے ہیں ہم اس سے بے خبر نہیں ہے ہم ہر چیز سے واقف ہیں لیکن علیم کے ساتھ ہماری صفت حلیم بھی ہے اس وجہ سے ہم اپنے دشمنوں کو جلدی نہیں پکڑتے بلکہ ان کو اسلائے حال کا پورا موقع دیتے ہیں لیکن وہ یاد رکھیں ہمارے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں پھر مولت کی بات ہو رہی ہے گناہ ہے اور گناہ کی جو ہے ببال فوراً نہیں پڑ تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اندھیر ہے بلکہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے تفیم القرآن مولانا لکھتے ہیں علی وہ ہے یعنی وہ جانتا ہے کہ کس نے فلحقیقت اس کی راہ میں گھر بار چھوڑا اور وہ کس انعام کا مستحق ہے ہجرت کی بات ہو رہی ہے جس میں بات ہو رہی ہے کہ ہجرت کرنے والوں نے کیا کیا اور ہجرت نہ کرنے والوں نے حلیم وہ ہے یعنی ایسے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی لفظشوں اور کمزوریوں کی وجہ سے ان کی بڑی بڑی خدمات اور قربانی پر پانی پھیڑ دینے والا نہیں ہے وہ ان سے درگزر فرمائے گا اور ان کے قصور معاف کر دے گا اسی طرح تفسیر عثمانی میں مولانا شبیر احمد عثمانی نے بھی کچھ باتیں کی اب ہم نے جو تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے اس کے نتیجے اگر ہم یہ جدبل بنائیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ حلیم اور حلیم مطالف جو ہے وہ تشریحات میں کیا موجود ہے علیم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے اس چیز سے اور اللہ تعالیٰ اس بات سے بھی واقف ہے کہ انسان کی بشری ضرورتیں کیا ہیں اس کی کمزوریاں کیا ہیں اور اس کے دل کے حالات کیا ہیں اللہ کی علم کا اسکوپ بہت زیادہ بڑا ہے دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود لوگوں کو اصلاح کی مہلت دیتے ہیں لیکن بہرحال اس مہلت کو ختم ہونا ہے دیر ہے اندھیر نہیں مومنوں کے متعلق یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی بڑی چھوٹی ہر قسم کی قربانیوں سے واقف ہیں اور ان کی چھوٹی بڑی ہر قسم کی لفظشوں سے بھی واقف ہیں لیکن حلیم ہونے کے ناطے وہ مومنین کی چھوٹی چھوٹی لفظوں سے درگزر کرتے ہیں تاکہ کہ ان کی بڑی بڑی قربانیاں پر پانی نہ پھر دیں چھوٹی لفظشیں اور نیز انہیں بھی اصلاح کا موقع دیتے ہیں کفار اور ان کے ظلم سے واقف ہیں منافطنگ کے نفاق سے واقع میں اللہ اور یہ علیم کی صفت کا تقاضا ہے لیکن ان کا حلم کا تقاضا یہ ہے کہ فوراً نہ پکڑنا بلکہ اصلاح احوال کا موقع دینا دی. تو اب تک ہم نے جو پڑھا ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں مہلت دینے والی صفت ہے اور جو ہے وہ اللہ تعالی جو ہے فرد کو موقع دیتے ہیں کہ ابھی سدھر جاؤ بندے ابھی سدھر جاؤ ابھی سدھر جاؤ لیکن بندہ اگر نہ سدھرے تو پھر بالاخر اللہ تعالی کی دوسری صفات جو ہے وہ بھی تو موجود ہے جو بندے کو یاد رکھنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ کے حلم کی نوعیت کیا ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح ایموشنل ہو کر جذبات کی رو میں بہ کر فیصلے نہیں فرماتے ورنہ اگر ایموشنل ہو کر ہماری طرح ہونے لگ جائے تو ہم تو گئے کام سے عمومی طور پر یہ جو مہلت اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے ہمیں تو بری لگتی ہے بعض دبا لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ حلم جو ہے وہ بہت بڑی رحمت ہے بہت بڑی رحمت ہے ہم اپنے متعلق سوچے نا بعض بہ ہم سے جو گڑبڑ ہو جاتی ہے اگر فوراً آزاد کا کوڑا ہم پر آئے تو ہم کہیں کے نہیں رہے یہ بالکل ایسے ہی ہے کوئی مخروض ہے اگر مخروض کو قرض دینا ہو واپس کرنا ہو قرض تو اسے اور سود پر ہو تو اس پہ آپ دیکھیں گے اسے اپنی قسم ادا کرنی ہے اس پر سود بھی اس کا ادا کرنا ہے لیکن اگر صورت حال یہ ہو کہ جو قرض جس کو دینا ہے وہ سود بھی نہ لے مہلت میں بھی اضافہ کر دے کتنا بڑا فیور ہے اس نے کتنی بڑی جو ہے وہ مدد کی ہے مخروض کی اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں کر رہا کہ تم جتنے لیٹ ہوتے جا رہو اس گناہ کا مبال اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے نہیں جب بھی توبہ کرو گے تو تمہاری توبہ کو قبول کیا جائے گا وقت ہے وقت محلت تمام مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چند بہت ہی شرق پسند قسم کے انسان ہوتے ہیں وہ اس ہل کا کے سبب جو ہے نا مزید مشکل میں شکار ہوتے ہیں ان کے لیے ڈھیل عذاب میں اضافے کا سبب بنتی ہے اور فرآن کی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ بہم وہی ہند تو ہوں اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے وہ ان کی رسی دراز کی جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں تاہم اللہ تعالیٰ تمام تر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عادل ہیں اللہ تعالیٰ قسط کرنے والے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا انصاف جو ہے نا وہ کمپیشنیٹ جسٹس ہے اللہ تعالیٰ کا انصاف جو ہے وہ بلائنڈ جسٹس نہیں ہے اللہ کا انصاف جو ہے ہمدردانہ انصاف ہے اللہ تعالیٰ بندوں کے اندر کی حالات سے بھی واقف ہے کمزوری سے بھی واقف ہے صفت کا تقاضا میں نے آپ کے سامنے کیا تھا لوگوں کو اپنی اصلاح کا موقع دینا ان کو فورن نہ پکڑنا ذرا اس وقت کا تصور کریں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی کے زندہ گاڑنے کا واقعہ سنایا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو سن کر رو رہے تھے ایک بچی جو بابا بابو پکار رہی اور جو ہے وہ گڑا کھد رہا اور اس کی آنکھوں پر اس وقت پتہ نہیں کیا شیتان سوار ہے سب کچھ پردے پڑے میں بیٹی رو رہی اور اس پر جو ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ اس کو اس کے اوپر گڑھے کے اندر ڈال کر مٹی ڈالے جا رہے تو فرض کریں اللہ تعالیٰ کی صفت انتقام اسی وقت حرکت میں آیا تھی تو اس فرق کا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا مہلت دی اللہ کے ہل حرکت میں آیا اور بلاخر وہ فرد حضور کرم کے پاس حاضر ہو کر جو ہے وہ اس نے توبہ کی اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکایا اور اگر محلت نہ ہو تو پھر کون سی توبہ رہ سکتی ہے کون سی رہ سکتی ہے تو یہ جو بات کی جاتی ہے نا جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ میں نے وہ ہمارے لیے بہت بڑی جو ہے رحمت ہے جسٹس ڈیلیڈ ہے بٹ ناٹ جسٹس ڈینائڈ ہے اللہ تعالیٰ میں جسٹس کریں گے بھی لیکن ہمارے کو جو مہلت عمل دی گئی ہے اس کے اندر بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ بندے واپس پلٹا خدا کے یہاں ڈیلیڈ جسٹس کی وجہ اس کا حلم بھی ہے اور اس کی حکمت بھی ہے باضابطہ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ آ, ایک امیرکا میں مسلم, مسلم دنیا کے اندر ایک نو مسلم تھے جن کا دو میں انتقال ہوا ہے رابرٹ پہ فاروق عبداللہ اللہ وہ اس پہ بڑی بات کرتے تھے دا نیچرل لا آف کمپیشنیٹ جسٹس اینڈ اسلامک پرسپیکٹو یہ صدر نکسن کے مشیر رہے اور جو ہے وہ ہینری کسنجر نے ان کو نکلوایا تھا ان کی تقریر تقریر کبھی موقع لگے تو ضرور سنیے گا کمپیشنٹ جسٹس کے والے سے انہوں نے کیا باتیں کی اچھا اب ہم اللہ کے حوالے سے ہم نے بات کر لی اب ہم بندے کے حوالے سے بات کریں گے علم و علم اور بندے کا معاملہ بندے کے حساب سے حلم کی تفنیم اور علم اور حلم انبیاء کی سیرتوں میں دیکھیں پہلے علم حلم کو حکما نے آ, وائس پیپل نے کس طرح بیان کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ صبر کی ایک قسم ہے مثلا صبر دو قسم کا ہے ایک بدنی صبر ہوتا ہے جیسے مشقت برداشت کرنا عبادت کے مشکل اعمال برداشت کرنا اور ایک نفسانی صبر ہوتا ہے نفس کے اوپر صبر نفسانی قسم کا صبر کیا ہوتا ہے خواہشات کے تقاضے اور طبیعت کی مرغوب چیزوں سے رک جانا تو بدنی میں آپ نے بوجھ اٹھایا ایک قسم کا اور نفسانی کے اندر جو ہے آپ نے خواہشات کے تقاضوں کو سے رکے اچھا اب نفسانی خواہشات کے نفسانی صبر کی اب مختلف قسمیں صبر کی یہ قسم اگر پیٹ اور شرمدا کی مخواہش سے متعلق ہو کہ بندہ حرام اپنے پیٹ میں نہ جانا دے اور حرام تعلقات قائم نہ کرے تو اس کا نام عفت ہے اگر جنگ میں اس نفسانی صبر کا مظاہرہ ہو تو اس کا نام شجاعت ہے اگر ظاہر ضروریات سے رکنا ہو تو اس کا نام اس صبر کا نام زہد ہے اور اگر تھوڑی سی ضروریات پر مطمئن ہونا ہو تو اس کا نام اس صبر کا نام اس تفسانی صبر کا نام کرات ہے اور اگر غصے کو دبانے میں صبر ہو تو اس کا نام حلم ہے تو حکمر کے نزدیک جو ہے وہ غصے کو دبانے کا دوسرا نام جو ہے وہ حلم ہے آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھیں گے مثلا یہ یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے صبر کی دس اقسام اور جو ہے وہ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھٹے نمبر پہ لکھا ہوا ہے کہ غصے غصے کے وقت صبر کرنے کو لم بردباری کہا جاتا ہے اور اس کی جد بے وقوفی اور حماقت ہے تو ابھی ہم نے اب تک بندے کے حساب سے جو سنا ہے تو وہ جو ہے وہ غصے پر قابو غصے کو دوانا پہلی بار تو کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا حلم صرف انسانی اسکوپ کے تناظر کے اندر صرف غصے میں کنٹرول ہے یا اس کا اسکوپ اور بھی بڑھا ہوا ہے تو ابھی ہم حلم کی ایک جو ہے وہ ڈومین تک تو پہنچ گئے لیکن کیا اسکوپ اور بڑا ہے کہ نہیں اس کو ہمیں دیکھنا ہے تو علم کا استعمال قرآن حکیم نے عقل کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے بمان عقل بمانا عقل, عقل مثلاً قرآن کی میں کے اندر فرمایا ام تأمرهم ام هم قوم تعاون تو وہ سورت میں بات کیا چل رہی ہے اسلم پہ طرح طرح کے الزام لگا رہے ہیں آپ شاہر ہیں مجنو ہیں تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں یا درافی اناد میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں تو اب دیکھیں عقلیں احلام کے لفظ کو کیا استعمال کیا گیا عقل حلم کی جمع احلام تو پس کیا ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدترین کا سما ہو رہا ہے شاہر ہیں شاعر ہیں مجنون ہیں مگر رسول نہیں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں تو حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب کی تفسیر تفصیل القرآن کریم بھٹوی صاحب لکھتے ہیں احلام حلم کی جمع ہے جو دراصل غصہ بھڑکنے کے وقت ضبط نفس کو کہتے ہیں جو دراصل غصہ بھڑکنے کے وقت پھر وہی بات غصے کنٹرول دراصل غصہ بھڑکنے کے وقت ضبط میں کہتے ہیں عقل کو حلم اس لیے کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں وہی طبیعت پر زبط کا باعث ہوتی ہے تو گویا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی سے بندہ غصے پہ پر کنٹرول کر پائے عقل تو اسی وجہ سے عقل کا دوسرا نام حلم قرآن کی میں ادھر سمال ہوا ہے تو مشرقین کے حلم اور عقل کے ساتھ کیا ہوا ڈاکٹر اسلار احمد کے بقول مشرقین کے ایمان لانے نا لانے کی دو ممکنہ وجوہات ہیں بات ان کی سمجھ میں آتی ہی تھی اور ان کے دل بھی دے دیتے تھے مگر وہ اپنی سرکشی ضد اور انات کی وجہ سے انکار پر جمع رہنے کو ترجیح دیتے تھے دے دے دے. پھر بولتے ہیں یہ تقریر ہے یہ اس کو بعد میں ٹرانسکرائب کیا گیا دراصل نفس انسانی کی سرکشی بھی دریا کی تغیانی کی طرح ہے. ہمارا نفس جو ہے نا وہ دریا میں جس طرح طوفان یا سیلاب آتا ہے نا تو دراصل نفس انسانی کی سرکشی بھی دریا کی تغیانی کی طرح ہے جس کے سامنے منطق تدبیر کوشش وغیرہ کسی کی نہیں چلتی جب یہ حرکت میں آتا ہے انسانی تو کوئی عقل کام نہیں کرتی بقول حسین حالی مرو دریا کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے اس کو تو اپنی تغیانی لکھانی ہے اب کوئی بہت ہی اللہ کی رحمت ہو کشتی پار لگ جائے ورنہ درمیان نہیں گئی کام سے ہو تو اب تک ہم نے جو کسی دو لاڈو میں بندے کے ساتھ سے دیکھا ہے وہ یہ کہ غصے پہ کنٹرول اور دوسرے مائنے کے عقل تو اب اگر آپ ہوت کو دیکھیں تو وہاں حضرت شعیب علیہ السلام پہ لگایا جاتا ہے کچھ اور آخر میں ان کو جس حوالے سے بلایا جاتا ہے کہ کیا ہی الحلیم الر رشید رہ گئے ہو ان نقل حلیم الرشید کیا بات ہے انہوں نے کہا کہ اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے یا ہم اپنے مالوں میں تصرف نہ کریں جیسے ہم چاہیں بے شک تم ہی ایک دانا اور لاسٹوں رہ گئے ہو یعنی ہم سب بیوقوف ہیں ایک تم ہی الحلیم ہو تو الحلیم کی تشریح جو ہے وہ مولانا صدیقی صاحب نے کہہ کی ہے دانا من دوسروں نے الحلیم کی تشریح کیا کی ہے یا ترجمہ کیا ہے بڑا مثلا شبیر احمد صاحب آسان قرآن تحریک کے ان کا ترجمہ ہے انہوں نے کہا شعائد کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم پوجنا چھوڑ دیں انہیں جن کو پوجا کرتے تھے ہمارے آبا اجداز اور نہ کریں اپنے مالوں میں دو وہ تصرف جو ہم چاہتے ہیں بس تم ہی رہ گئے بردبار اور نیک چلن آدمی تو دیکھیں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحلیم کے ترجمے مترجمین کو تناظر میں کر رہے ہے اور کوئی بردبار کے تناظر میں کر رہے ہے اور کوئی مولانا عبد الراج دریابادی اقل مند کے تناظر میں کر رہے بہرحال اب یہ الحلیم کہاں استعمال ہو رہا ہے دو باتیں ایک آبا کی جو ہے وہ آ... جو سمجھے کہ اندھی تقلید اس میں الرشید رشید کا عنصر شامل ہے اور اپنے اموال میں تصرف اس میں جو ہے وہ الحلیم کا عنصر شامل ہے تو جملہ کیا ہے ہم اپنے مالوں میں تصرف نہ کریں جیسے ہم چاہیں بڑا مال ہم نے کمایا ہم نے سارے محنتیں جھیلی اب جب خرچ کرنے کا معاملہ ہے تو ہماری مرضی نہیں ہے آپ کو پتہ ہی کہ پانچ باتوں کا جو سوالات ہیں میدان محشر میں اس میں سے دو سوال یہ ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا تو یہاں پر یہ بات ہو رہی کہ مال کو ہم اپنی مرضی سے خرچ کریں گے تمہیں تم کہاں سے درمیان میں آ گئے تو بنیادی طور پر مال کا معاملہ جو ہے وہ ڈسکشن میں تو ہم سمجھتے ہیں ایک فائنینشیل ایشو ہے لیکن یہ لالچ جو ہے نا وہ کسی نے کہا تھا greed is not a financial issue it is a heart issue یہ دل کا مسئلہ ہے چنانچہ انبیاء دل کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آتے ہیں اس طرح مال کے معاملے کے اندر بھی وہ اپنے جو ہے وہ نصیحت کرتے ہیں اور یہ مال جو ہے وہ ٹریف ہوتا ہے اور جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اس مال کی خاطر چوہے کی طرح جو ہے وہ چوہے دان میں آ کر پھنستا ہے تو بنیادی طور پر حلیم اگر عقل کے دائرے میں لیا جائے تو بنیادی طور پر لانگ ٹرم بینیفٹ ورسز شارٹ ٹرم بینیفٹ اگر لانگ ٹرم بینیفٹ دیکھا جائے کہ اللہ کو خوش کرنا ہے اللہ تعالی جنت میں داخل کرے گا اور اس کے انفاقی نقصان ہو رہا ہے تو یہ عقل کا تقاضا ہے اور بڑھ کا بھی تقاضا ہے کہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اس بات پر غور کرے کہ کون سی چیز جو ہے وہ ایور لاسٹنگ فائدہ پہنچا رہی ہے اور کون سی چیز جو ہے وقتی طور پر مجھے جو ہے وہ نقصان پہنچا رہی ہے تو میں اس کو ہینڈل کروں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دائمی فائدہ اور دائمی کم فائدے پہ کمپرومائز عقل کے تناظر میں کیا جائے یا ہو دائمی فائدہ اور وقتی نقصان اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ دائمی فائدے پہ جائے جائے تو حلم کے ایک اور معنی جو بیان کیے گئے وہ معنی بیان کیے گئے اموشنل انٹیلیجنس کے مثلاً یہ زندگی نو ایک رسالہ آتا ہے انڈیا سے تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک مضمون تھا اس کے اقتباس ہے سیواجی معاملات اور مسائل میں شرکت اور انہیں برتنے میں چند اہم اوساف سے متصف رہنا انہیں برتنا ضروری ہے اور اس میں پہلی صفت انہوں نے مصنف نے جن کا نام صلاح الدین شبیر ہے اور مضمون کا نام تھا تحریکی ذمہ دار اور اخلاقی ساکھ اس کے اندر انہوں نے لکھا تھا کہ پہلی صفت فلم و بردباری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں جذبات کے بجائے ٹھنڈے دل دماغ سے کام لیا جائے ناگہانی صورتحال میں اپنے ہوش و حواس پر قابو رکھا جائے اسی کا نام جذباتی ذہانت ہے ایموشنل انٹیلیجنس تو گویا کہ انہوں نے کہا کہ جب کوئی آ, آپ کے ان ایکسپیکٹڈ ایون آ جائے تو اس وقت جو ہے وہ اموشنلی جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ جو ہے وہ ٹھنڈے دماغ سے کام لینا چاہیے اپنی عقل کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے تو یہ اس, اس کے دوسرا نام انہوں نے کہا اموشنل انٹیلیجنس اور ایموشنل انٹیلیجنس کے متعلق کیا بات کی جاتی ہے کہ نہیں ہے کہ میں یہ سوچوں کہ میرے جذبات کیا ہیں بات یہ ہے کہ میں یہ بھی سوچوں کہ دوسرا اس وقت اس مسئلے پر کس طرح سوچ رہا ہوگا اور جب میں نے بندے کے جو دوسرا سامنے والا فرد ہے اس کے دل کی کیفیت کو بھاپ لیا کہ وہ اس طرح سوچ رہا ہوگا اور اس کے مسائل یہ ہی تو میرے ریلیشن شپ اور میرا بہیویئر یہ دونوں جو ہے بڑے مثبت انداز میں جو ہے وہ آگے بڑھیں گے اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ ان کے لیے اللہ نے فرمایا ان نہ ابراہیم اللہ اباہ حلید حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات کے لیے استخبار کر رہے ہیں وہ تناظر ہے تو آیت کا ترجمہ سورت توبہ کی اس آیت کا ترجمہ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بات کی دعائیں مفرت کی تھی وہ تو وعدے کی عرصے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو سے بیدار ہو گیا حق یہ کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب اور خدا ترس اور بردبار آدمی تھا تو اللہ کا مطلب کیا ہے رقیق القلب اور خدا ترس حلیم کا مطلب کیا ترجمہ کیا گیا بردبار تو ابراہیم علیہ السلام جب تک اپنے والد صاحب زندہ رہے تو انہوں نے کہا وادے کے مطابق انہوں نے ان کے لیے استخبار کی دعا کی اگر نے دین کے دشمن تھے لیکن دعا کرتے رہے اللہ اس کو توفیق دے مگر جب انتقال ہو گیا اور اندازہ ہو گیا کہ باپ خدا کا دشمن تھا تو پھر انہیں اس سے بیدار ہو گئے تو متن میں اواہن اور حلیم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اواہ کے معنی ہیں بہت آہیں بھرنے والا زاری کرنے والا ڈرنے والا حسرت کرنے والا اور حلیم اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے مزاج پر قابو رکھتا ہو نہ غصے اور دشمنی اور مخالفت میں آپے سے باہر ہو نہ محبت اور دوستی اور تعلق خاطر میں حد اعتدال سے تجاوز کر جائے تو اب یہاں پر جو تشریح آ رہی ہے اس میں ایک نیا فیکٹر شامل, شامل ہو گیا ابھی تک ہم اس بات پر تھے کہ غصے کے اندر کنٹرول جو ہے اس کو حلم کہتے ہیں لیکن یہاں پر جو تشریح کی جا رہی ہے اس کے اندر اس کے اگلی بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ محبت اور دوستی اور تعلق خاطر میں بھی حد اعتدال سے تجاوز نہ کرنا حلم ہے بندہ جب غصے میں تو کنٹرول کر رہا ہے محبت کے اندر ہے تو بھی اپنا کو کنٹرول کر رہا ہے تو یہ گویا کہ ایموشنل انٹیلیجنس کی ایک انتہا ہے میں مولانا لکھتے ہیں پھر کہ یہ دونوں الفاظ اس مقام پر دوہرے معنی دے رہے ہیں یعنی کہ دو الفاظ اور دو مختلف معنوں کے اندر استعمال ہو رہے ہیں کیوں حر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعائیں مففرت کی کیونکہ وہ انتہائی رکھو گلو کرتے اواہ تھے اس خیال سے کام اٹھے کہ میرا باپ جہنم کا ایندھن بن جائے گا اور کے جو پھر مر گیا اور خدا کا دشمن ہی تھا اب ان کا اوا اور حلیم کا پس منظر کیسے بیان کیا گیا بیان کی ان کا باپ خدا کا دشمن ہے سے تبرا کیا کیونکہ وہ خدا سے ڈرنے والے انسان تھے اب باپ سے بیداری کا اظہار بھی کس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ وہ اوا ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے انسان تھے اور حلیم اب وہ کیسا بہیویئر بن گیا کہ کسی کی محبت میں حد سے تجاوز کرنے والے نہیں تھے تو اب ان کا حلیم کا رول کیسے سامنے آیا ٹھیک ہے اب باپ بن گیا تمام محبتیں اپنی جگہ لیکن مجھے اپنے محبت کو کنٹرول میں رکھنا ہے تدبر مولانا مولانا امین اسلائی صاحب نے اس پوچھنا لکھا ہے کہ حلیم کا معنی ہے کہ مانا ہے کہ دوسروں کی ذرا رساں حرکتوں سے درگزر کرنے والا بڑد بار حد ابراہیم علیہ السلام حلیم تھے باوجود ہے کہ باپ نے ان سے کہا تھا کہ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا لیکن حد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو دوزخ سے سلامتی نصیب ہو میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کروں گا حد ابراہ ابن عباس نے فرمایا حلیم کا معنی مانا ہے سردار اور قاموس میں ہے ڈکشنری میں حلم کا معنی ہے تحمل اور دانائی عقل بردباری، باری تحمل یہ ساری اموشنل انٹیلیجنس یہ سارے سارے معنی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں حلم کے مائنوں میں پھر حد ابراہیم علیہ السلام کی دوسری کیفیت قوم کے متعلق قوم لوت کے متعلق جب آیا کہ ان پہ عذاب ناصل ہونے والا ہے تو حد ابراہیم علیہ السلام فرشوں سے الجھ گئے اس, اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو اصطلاح استعمال کی اللہ حلیمن منی پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قومی لوت کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا حفیظہ ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا ایدارد.. اور حال حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا اس کے بعد میں وہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ بات ہو گئی تو اس تنازع میں جو ہے میں آپ کے سامنے شعر رکھتا ہوں جب تک کہ غم انسان سے جگر انسان کا دل معمور نہیں جگر مراد آبادی کا شعر ہے جب تک غم انسان سے جگر انسان کا دل معمور نہیں جنتی صحیح دنیا لیکن جنت سے جہنم دور نہیں انسان کچھ بھی کر لے مگر یہ بہیویئر اس سے جہنم کی طرف کر جائے گا اچھا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام علیم بھی ہے اور حلیم بھی ہے اللہ نے ان کو علم بھی دیا اور علم بھی دیا ہم نے دیکھا قرآن کی کئی آیات میں ہم نے دیکھ لیا اب ان کو جو ہے کچھ بشارتیں ہو رہی ہیں اب اس کے اندر جو ہے غلام حلیم اور غلام علیم کی بشارت کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم چند واقعات دیکھیں گے حلم کے حوالے سے حد ابراہیم علیہ السلام کی کوگریٹو انٹیلیجنس ان کا ریشنل غیر غیر معمولی ریشنل انٹیلیجنس غیر معمولی تھا مثال اپنی قوم سے گفتگو کی انہوں نے تو کس طرح اپنے قوم کی گفتگو کی اور ان کو کس طرح جو ہے امپریس کرنے ہی کی کوشش کی پہلے بات ہوئی کہ یہ ستارے میرے رب ہیں پھر بات ہوئی چاند میرا رب ہے پھر سورج اور ہر کو کہا کے ڈینائی کر دیا بتوں کو توڑنے والا واقعہ بھی آپ جانتے ہیں کس طرح انہوں نے ثابت کیا کہ یہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے نمرود سے جو بحث ہوئی ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ نمرود کو کس طرح لاجواب کیا آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام علیم ہے آپ کی کاگنیٹو انٹیلیجنس غیر معمولی ہے ریشنل آپ جو اصلی دلائل لیتے ہیں وہ آپ کے علم کا بیان ثبوت ہے دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایموشنل انٹیلیجنس بھی غیر معمولی ہے یعنی حلم آتش نمرود میں بےخدر پڑ رہے ہیں نفس کا غیر معمولی ضبط ہے اپنی بیوی اور اولاد کو وادی غیر ایک حکم پر چھوڑ رہے نفس کا غیر معمولی کنٹرول ہے تو آپ کا حلم اور حلم آپ کا علم اور حلم اگلی نسل کو منتقل ہوتا ہے قرآن قیم فرماتے ہیں فبشرام حلیم حضرت اسماعیل علیہ السلام اور کالجل ان نانو بشروں کا بےغلام علیم حضرت اسحاق علیہ السلام تو گویا کہ ایک غلام حلیم ہے اور ایک جگہ غلام علیم ہے تو حلیم حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے جو ابو العرب ہیں یہ پورا حضرت اسماعیل علیہ السلام جس کو شاخ رشمی پراغیر اگلی نسل میں ان کا ایک ہی نبی آئے اور وہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے امی آپ دیکھیں گے کہ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کے اندر صفت حلم نمایاں ہیں بقیر سی علم کی کسی نہ کسی حد تک موجود ہے لیکن حلم کی صفت عرب کے صحرائی ماحول میں بڑی موضوع ہے دوسری طرف جو ہے وہ اگر آپ اسی معاملے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے علم کو دیکھیں تو قرآن کیم بتاتا ہے بھی حبلی منا سالین ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ مجھے صالح اولادہ فرما اولاد تو اللہ تعالی فرماتے تو غلام حلیم ہم نے اسے بشارہ دیے غلام حلیم کی غلام تو مطلب لڑکا ہوتا ہے جو چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے فلم کالیہ بلیا انام ازبا فنز الما ذات اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ رہے ہیں میرے بیٹے میں دیکھتا ہوں خواب کے اندر کہ میں تجھے دبا کر رہا ہوں تیری کیا رائے اب مظاہرہ ہو رہا ہے اب حلم کا مظاہرہ ہو رہا ہے تاریخ الفاظ جو حکم دیا میرے کر گزریے ان نفس کا شاندار مظاہرہ شاء انشاءاللہ مجھے میں سے پائیں گے تو ابو العرب کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر ہے اور اس نسل میں صرف نبی کریم اسلامی بعد میں ایک نبی کے طور پر اساق علیہ السلام کا ابو اسرائیل ہے یعنی یعقوب علیہ السلام کی بریٹین جہاں سے بنی اسرائیل چلے ان کی نسل میں آئلن بھی علم ہے ان کی نسل میں انبیاء ہی انبیاء ہیں اور اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد میں صفت علم نمایاں ہے مگر یہ علم کی صفت کسی نہ کسی وقت موجود ہے مگر مطلب یوسف علیہ السلام کا علم جو ہے وہ غیر معمولی ہے جب اپنے بھائیوں کو وہ معاف کرتے ہیں لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہ جو اگر انبیاء نہیں ہے لیکن اسحاق علیہ السلام کے اسرائیل علیہ السلام کی یعقوب یا علیہ السلام کی نسل سے ہے تو یہ کیا کریں یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کالا فلم <تُومَر> اب سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے حض موسی علیہ السلام کے ذریعے بقرہ بقر بقر بقر بقر کو گائے کو ذبح کرو یہ اللہ کا حکم ہے تو یعنی کہ ان کی صورتحال یہ ہے کہ علم کو موجود بہت کم ہے نا تو کیا کر رہے ہیں کیا مزاق کر رہے ہیں موسی علیہ السلام اور پھر جو ہے وہ بتا رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ کی کیا, کیا کیا نشانیاں کیا ہیں اس کا رنگ کیا ہے یا وہ اس کی نوعیت کیا ہے کالا بقارت اللہ فاردن امان اور پھر فرمائے فط الومات یعنی کہ وہ موڈ میں نہیں ہے امر کے یہاں پر وہ ہلم والا فرد جو ہے وہ یہ کالا یابت مات عمر اور یہاں حضرت موسلام کو کہنا پڑ رہا ہے فف الوماتمرون بھائی کر گزرا جو تمہیں امر دیا گیا تو یہ صفت جو ہے وہ آج کی دنیا کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گی یہودی جو ہے وہ غیر معمولی طور پر انٹیلیجینٹ ہے اور جو ہے ان کی فاگنیٹو انٹیلیجنس سب سے زیادہ نوبل پرائز اور سب چیزیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں لیکن وہ چیز جس کو اللہ کے حکم کی تعمیل ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میشق وہ چیز ان کے یہاں کام ہے جبکہ حلم ان اربوں کے اندر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے طور پر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وراثت کے طور پہ موجود ہے علم و علم بڑے تناظر میں تو آج کی نفسیاتی اصطلاح کے تناظر میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد میں ایموشنل انٹیلیجنس زیادہ منتقل ہوئی ہے اور اسحاف اور ان کے اولاد میں کاگنیٹو انٹیلیجنس زیادہ منتقل ہوئی ہے تو کاگنیٹیو انٹیلیجنس اور اموشنل انٹیلیجنس کا ڈفرنس کیا ہے مثلاً ایبلیٹیز انٹلیکچوئل لاجیکل ریشنل انالیٹیکل ایبلیٹیز یہ کاگنیٹیو انٹیلیجنس کا سمرہ ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی حضرت اساق کی نسل سے اور یعقوب علیہ السلام کی نسل سے جو لوگ ہیں ان کے اندر یہ چیزیں غیر معمولی طور پہ زیادہ پائی جاتی ہیں دوسرے ایموشنل انٹیلیجنس کے اندر ایموشنل سوشل ریلیشنل کمیونیکیٹولیٹیز تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ اربوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہیں باقی نکات ہم ڈسکس نہیں کر رہے اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئے ہیں آپ علیم تھے آپ حلیم تھے آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شاخ سے تھے تلاوت آپ کا کام کیا تھا آپ میدان عمل میں تلاوت آیات کرتے ہوئے آپ صحیح کی ذمہ داری کیا تھی تعلیم کتاب و حکمت آپ علم واللم آپ آپ کا کام تھا کہ کتابی تعلیم نہیں حکمت کی تعلیم دیں اور آپ کی ایک ذمہ داری جس کی تھی آپ فلم کی تربیت دے دیتے تھے زہد نفس کی تربیت دے دیتے تھے بھیا آپ علم اور حلم دونوں کے معلم تھے اور تائیس کا واقعہ جو ہے آپ کے حلم کا اعلی ترین نمونہ ہے کہ کس طرح حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پہ پتھر برسائے گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلم کا اور بردباری کا کیا نمونہ پیش کیا کہا کہ کو مہلت دی اللہ کی صفت جو اللہ مہلت دیتا ہے اللہ علیہ وسلم کو چوائس دی گئی کہ طائف کو پیس دیا جائے پہاڑوں کے درمیان آپ نے کہا نہیں یہ نسل نہیں تو اگلی ہیں ہی اور پھر مومن ایک سے دو بار دسا نہیں جاتا. یہ بھی آپ کے تو حضور کم حلیم تھے لیکن دو بار ڈسے جانے کو کبھی آپ نے قبول نہیں کیا ایک شاعر تھا وہ حضور علیہ وسلم کے توہین کرتا تھا اور اسلام کے خلاف روپے کرتا تھا میدان جنگ میں گرفتار ہوا حضور کم کے پاس لایا گیا اس نے معذرت کی معافی مانگی آپ صلی وسلم نے معاف کر دیا اگلے جنگ میں پھر وہ پکڑا گیا اور اس پورے پروسیس میں معاف کرنے کے بعد جب واپس گیا تو اس نے وہی حرکتیں معافی مانگی حضور نے دوبارہ ڈسا نہیں آتا اس کو جو ہے وہ قتل کرایا گیا تو یہ دونوں باتیں ہل میں لیکن ایسا ہل ہے جو اندھا ہل میں جب ایک آدمی ہے جو آپ کو ڈس رہا ہے تو اس ڈسنے والے کو سے بچنا چاہیے اس کے شر سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور دوسروں کو بچانا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہل کا ایک واقعہ ہے اور یعنی عبداللہ سلام فرماتے ہیں کہ ایک, سا... ایک سا... صاحب تھے جن کا نام تھا زید بن سونا زید بن سونا یہ یہودی تھے ان کی ہدایت کے لیے بلّہ نے فیصلہ فرمایا تو زید کہنے لگے جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نبوت کی تمام ابھی وہ کافر ہیں ابھی وہ یہودی ہیں جب میں نے محمد کو دیکھا تو نبوت کی تمام علامات پہچانی ہی سوائے دو علامات کے ایک یہ کہ اس کا ہل اس کے جد یعنی جہل یعنی غصے پر غالب ہوگا اور جتنا اس کے ساتھ جہالت کا رویہ اختیار کیا جائے گا اتنا ہی ان کا حلم بڑھے گا گویا کہ جہالت از ڈائریکٹلیز ڈائریکٹلی پروپوشنل جہالت یہ بات ہو گئی نا اس کا حلم اس کی جہالت سے بڑھ کر ہوگا اور یہ دونوں ڈائریکٹلی پروپوشنل ہوں گے ایک چیز میں اضافہ دوسری چیز میں اضافے کا سبب بنے گا پھر انہوں نے عبداللہ بن سلام نے ایک بے کا ذکر کیا زید فرماتے ہیں جو ہے وہ میں نے ایک بے کی اور جو ہے وہ ادھار پہ اور ایک ٹرن طے پائی کہ زید نے کیا یہ زید بن سونا نے کہ وعدے کے دو یا تین دن پہلے رسول اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے جنازے کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بکر عمر عثمان اور دیگر صحابہ بھی تھے جنازہ سے پڑھ لیا گیا اور آپ لوگ دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے تو میں آپ کے پاس آیا اور غصے سے کی طرف دیکھا پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص اور چادر کے پہلو کو پکڑ کر کہا اے محمد میرا حق مجھے دو اے محمد میرا حق مجھے دو اللہ کی قسم سکھ تم سب عبد المتلف کے خاندان والے قرض ادا کرنے میں لئیت العال سے کام لیتے ہو مجھے پہلے پتا تھا کہ تم ایسے ہی کرو گے قرضہ کھا جاؤ گے کہنا یہ فرماتے میں نے عمر کو دیکھا کہ ان کی آنکھیں ان کے چہرے میں گھوم رہی تھی پھر انہوں نے مجھے غصے سے دیکھا اور کہا اے یہودی کیا تو اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا کر رہا ہے ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظ دے کر مل جائے اگر مجھے کسی چیز کا ڈر نہ ہوتا تو اپنی تلوار تیرے سر میں مار دیتا فرماتے ہیں حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی طرف بڑے اطمینان اور سکون اور مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہے تھے پھر آپ نے فرمایا ہے، عمر میں اور وہ یعنی کہ زید تم سے کسی اور سلوک کے خواہاں تھے تم مجھے ادائیگی کا کہتے اور اس نے اس نے تقاضی کا یا تقاضا کا کہتے اب اسے لے جا اس کا قرض ادا کر دے اور اسے بیس سال حجور اضافی دے دے کیونکہ نے اسے دھمکایا ہے بویا کہ وہ دونوں جو علامات تھیں وہ نظر آ گئی پیسے بھی مزید دے رہے ہیں اور مسکرا کر کہہ رہے ہیں کہ یہ رویہ تمہیں اختیار نہیں کرنا تھا تو پھر زید نے, بن سونا نے اسلام قبول کر لیا تو ہل اس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں یہ جو ہے دین ٹی وی شو دین شو ٹی وی کے اوپر دین شو کا جو ڈی جو چلاتے ہیں چینل اس کے اندر جو ہے وہ ہیڈی سے اس, جو ہے اس کو سن سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آفٹر انہوں نے لکھا ہے بن بن اگرچہ اس کو جو ہے وہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے میں نے اس چیز کو چیک کرنے کی کوشش کی اس کی عربی روایت کیا ہے اور اسلام کے میں شیخ صالح منجد کی ویب سائٹ ہے اس میں میں نے چیک کیا میں نے کوشش کی کہ سمجھ پاؤں کہ اس کی لیول کیا ہے اس کا تو یہ بہرحال جو ہے وہ مجھے پتا چلا کہ یہ فدیث ہے عقلی طور پر جو صالح صحمیر صاحب نے کہا ہے اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ کے علم اور حلم کی گواہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آپ کے علم کے اور آپ کے حلم کے ایک بہت بڑے وارث تھے وہ علی رضی اللہ تعالی تھے ہر ماقل بن یسار ماقل بن یسار سے روی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا وضو کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھے فاطمہ کے یہاں لے کر چلو گے ان کی عادت کر لیں میں کی جی بالکل نبی کریم صوی السلم نے مجھ پر سہارا لیا اور کھڑے ہوئے اور فرمایا قریب اس کا گوشت تمہارے علاوہ کوئی اور اٹھائے گا اور تمہیں بھی ازر ملے گا رابی کہتے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھ پر کچھ نہیں ہے یعنی کہ رسول وسلم کی ایسی کیفیت تھی یہاں تک کہ ہم لوگ حضرت حضرت فاطمہ کے گھر پہنچ گئے نبی کریم صوی السلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے وہ پچاری پہلی بیمار تھی انہوں نے کہا و اللہ میرا بڑھ گیا ہے اور فاقا شدید ہو گیا ہے اور بیماری لمبی ہو گئی ہے علی کے جو انکم کے ذرائع کم تھے گھر میں فاقہ ہی رہتا تھا گھر میں بہت کچھ نہیں ہوتا تھا تو فاقہ شدید ہو گیا فاطمہ کہنی اور بیماری لمبی ہو گئی عبد اللہ ابن احمد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کی کتاب میں ان کی لکھائی اس حدیث کے بعد یہ داخلہ ہی پایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کہ تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ میں نے تمہارا نکاح اپنی امت میں سے اس شخص کے ساتھ کیا ہے جو اسلام لانے میں سب سے مقدم علم میں سب سے زیادہ اور حلم میں سب سے زیادہ عظیم ہے اصل میں ہم اللہ دعوت اسلام کی کر رہے ہیں علم اور عظمت کو بیان کر رہا ہوں آپ دیکھیں جو آپ پر تھوکا گیا اور آپ بالکل اس کے سر پر کھڑے تلوار مارنے والے ہیں اور وہ تھوکتا ہے تو حضرت علی چھوڑ دیتے ہیں یہ اگر میں ہوتا تو اور زور سے مارتا میں سوچتا ہوں اپنے یہ حضرت علی کا علم ہی تو ہے جس سے متعلق فرمائے ان کا علم حلم سب سے عظیم ہے اسی طرح اور بھی حدیث موجود ہیں ابھی میں اس سے آگے بڑھتا ہوں دیکھیں حلم دیکھیے نتیمے رق کی مدد اور نصرت حاصل ہوتی ہے ایک جو ہے وہ صحابی ہیں حضرت ابو حضبرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کیا یا رسول اللہ میرے کچھ خرابت دار ایسے ہیں کہ میں ان کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ نیک سلوک نہیں کرتے میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں میں ان کے ساتھ حلم اور بردباری اور دربزہ کا رویہ اختیار کرتا ہوں اور وہ اسے جالب کے ساتھ پیش آتے ہیں یعنی مجھے بنا بنا کہتے ہیں اور مجھ پر غیظ و غلط پیزہ کرتے ہیں اس کی بات سن کر رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسے ہی ہو جیسے تم نے بیان کیا ہے تو گویا تم ان کو گرم رات پر پھکاتے ہو گویا تم ان کے منہ پر خاک بلتے ہو یا لیکن اور تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے ہمیشہ مدد نصرت ہے جو ان کی ایزا اور ان کے شرط سے تمہاری محافظ ہے جب تک کہ تم اسی سبت پر قائم ہو تو اب دیکھیں عربی کے متن میں کیا لفظ ہے میں <عَنْهُم> اپنا مظاہرہ کیا کر رہا ہوں میں جہل کا مظاہرہ کرتے ہیں مجھ پر. اب آخری سیکشن پہ آ جاتے ہیں اب ہم تھوڑے سے جو ہے وہ تیزی سے دعوت اللہ دعوت اسلام کے لیے مہین کی اہمیت میں نے آپ کے سامنے شروع میں کہا تھا کہ اس سے بہتر کس کی باتوں کی جس نے اللہ کی طرف پکارا لیکن اس کے بعد اگلی آیت میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اے نبی نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو تو یہ جو بات ہے تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو بہترین ہو, یہ والے لوگ کر سکتے ہیں تو دل جیتنے کا گر کیا ہے وہ ہے. جس جنگ میں تم شریک ہو اس کے جیتنے کا گر یہ ہے کہ لوگ تم سے برائی کریں اور تم اس کا بدلہ صرف نیکی سے نہیں بلکہ بہترین نیکی سے دو یہ تفسیر ہے پیچھے والی صورت ہے نا یہ اسلام حسن کو اسی تصویر کا میں پڑھ رہا ہوں نا گر کیا جیتنے کا لوگ تم سے برائی کریں اور تم اس کا بدلا صرف نیکی سے نہیں بلکہ نیکی سے دو لوگ تم پر پتھر برسائیں پتھر پتھر نہ مارنا نیکی ہے لیکن ان پر پھول برسانا تمہارا شی... شیوا ہونا چاہیے لوگ تمہیں گالیاں دیں تم پر جھوٹے بہتان تراشیں تمہارے خلاف غلط الزامات لگائیں اور پھیلائیں اور تم چپ رہو یہ بھی قابل تاریخ بات لیکن لطف تب ہے کہ تم رات کو اٹھ اٹھ کر سجدے میں سر نیاز رکھ کر ان کی ہدایت پذیرے کے لیے دعائیں مانگو کسی شخص نے صدیق اکبر کو کچھ نادیبہ جملے کہے مکتبہ رسالت کے تربیت یافتہ نے جواب دیا کہ اگر تو سچا ہے تو اللہ مجھے معاف فرمائے اور اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے بخشے یہ کردار جو ہے وہ تفسیر ضیاء قرآن پیر کرم شاہی صاحب اردو کا بڑا زبرست یہ جو سمجھے اقتباس ہے مولانا بھی بڑا خوبصورت دکھا اس پہ جیتنے کا گر جو ہے وہ علم میں اگر دل جیتنے کا گر جو ہے وہ علم ہے تو دماغ جیتنے کا گر علم ہے مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ انفرادی و اصاف میں سب سے پہلی چیز اسلام کا صحیح فہم ہے جو آدمی اسلامی نظام زندگی کو برپا کرنا چاہتا ہو اسے پہلے خود اس چیز کو اچھی طرح جاننا اور سمجھنا چاہیے جسے وہ برپا کرنا چاہتا ہے تو آرگومنٹ کرنا ہے حکمت کے ساتھ موز ہسنا کے ساتھ بات کرنی ہے جلال کرنا ہے ہر چیز کے لیے آپ کو علم چاہیے مگر راستے کی رکاوٹیں آتی ہیں اس کے اندر حلم کو کرش کرنے کے لیے سورت الناس میں اللہ نے فرمایا من شریل وسواص الخناس اور من شریل وسواص الخناس کی تشریح میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ مولانا نے جو تشریح کی ہے سورت الناس کے اندر اس کو ضرور پڑھیں مگر پھر بھی میں, میں آپ کے سامنے کچھ ایک اقتباس ضرور رکھوں گا وسواس الخانناس کے شر سے پناہ مانگنے کا مطلب کیا ہے اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ پناہ مانگنے والا خود اس کے شرط خدا کی پناہ مانگتا ہے یعنی اس طرح سے کہ وہ کہیں اس کے دل میں اپنے دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے یعنی کہ دائی اللہ, اللہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے وسوسہ نے ایسا وسوسہ ڈالا کہ دائی اللہ بیٹھ گیا ایک تو یہ بات ہو گئی دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے کے خلاف دینے کے خلاف دعوی دینے والے کے خلاف جو شخص بھی لوگوں کے دلوں میں وسوزے ڈالتا رہے خرناس صرف یہ نہیں کرتا کہ دائی کے دل میں وسوسہ ڈالے پبلک کے اندر جا ان کے اس کے اندر بھی وسوزے ڈالتا ہے اس دائی کے خلاف اس کے شر سے بھی دائع حق کو خدا کی پناہ مانگتا ہے دائی کے بس کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کی ذات کے خلاف جن جن لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے ہیں یعنی پرگنڈا کیا جا رہا ہے ان سب تک خود پہنچے اور ایک ایک شخص کی غلط فہمیوں کو صاف کرے اس کے لیے یہ مناسب بھی نہیں کہ اپنی دعوت اللہ کا کام چھوڑ کر وسوسہ اندازوں کی پیدا کردہ غلط فہمیوں کو صاف کرنے اور ان کے الزامات کی جواب دہی کرنے میں لگ جائے اس کے مقام سے یہ بات بھی ہے کہ جس سطح پر اس کے مخالفین اترے ہوئے ہیں اس پر وہ خود بھی اترائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے حق دینے والے کو ہدایت فرمائی کہ ایسے اشرار کے شر سے بس خدا کی پناہ مانگ لے پھر بے فوقری کے ساتھ اپنی دعوت کے کام میں لگا رہے اس کے بعد ان سے نمٹنا تیرا کام نہیں بلکہ رب اور الناس کا کام ہے پھر اس کے بعد مزید بابا نے بڑی شاندار باتیں لکھی ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ ہلم کی جو ہے کلائمکس کو بیان کیا ہے اور سید مودودی نے بات ہی نہیں لکھی سعید موجودی کے علم کی اپنے قصے بھی موجود ہے آپ نے جو ترجمان قرآن کا مولانا مودودی کا سو سال کے پیدائش کے پر جو نمبر آیا تھا تو اس کے اندر ایک مضمون تھا ان کی بیٹی کا میں اس کے آپ کے سامنے رکھ ہوں ہمیرا سیدہ ہمیرا مودودی کا ہم لوگ اس وقت اسکول کی تعلیم مکمل کر کے کالج میں پہنچ چکے تھے صدر فیلڈ مارشل ایوب خان کا زمانہ تھا ابا جان کے خلاف پروپیگنڈا مہم عروج پر تھی اخبارات میں سرخیاں لگتی مولانا مودودی غدار ہیں وہ پاکستان کی مخالفت پیش پیش تھے وہ اس طرح کی باتیں لکھی جا رہی تھی اخبارات میں لاہور کالج برائے خواتین میں قدم رکھتے ہی کسی نہ کسی طرف سے یہ آوازیں ضرور کسے جاتے مردودی مردودی ایک مودودی سو یہودی تھا مودودی ٹھا وغیرہ بلا شبہ ہمارے لیے یہ باتیں سخت تکلیف دے تھی بیٹی, بیٹی بیٹی کالج میں جا رہی وہ ہے وہی سن رہی ہے لیکن ہماری اما جان نے ہمیں سمجھا دیا تھا کہ اگر پڑھنا ہے تو انہی حالات میں اور انہیں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھو ورنہ جاہر رہ جاؤ گے اپنے آپ کو صبر اور حوصلے کا پہاڑ بنا لو یہ بڑے بڑے طوفان آ کر اسے ٹکراتے ہیں لیکن وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتا وہیں کھڑا رہتا ہے اپنے اندر سمندر جیسا دھر پیدا کر لو کہ بڑے بڑے دریا آ کر اس میں گرتے ہیں وہ انہیں اپنے اندر سمو لیتا ہے لیکن کبھی کنارے توڑ کر باہر نہیں نکلتا یہ کسی سے سب... وہ ہے مولانا مودودی کی اہلیہ کی اپنے بیٹی کو نصیحت پھر اس کے بعد ایک نیا نواز میں نے لکھا ہے اباجان میری بیٹی رابیہ سے بہت پیار کرتے تھے یعنی کہ نواسی مولانا کی ایک بار ہم اسے لے کر انارکلی گئے تو سامنے سے پیپلس پارٹی کا جلوس آ گیا جلوس میں ابا جان کو گالیاں سن کر میں گھر واپس آ گئی گھر کھانے پر ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر بیٹی رابیا کہنے لگی نانا ابا مولانا مودودی آپ ہی ہیں کہنے لگا ہاں بیٹی میں ہی ہوں اس پر رابعہ بولی انارکلی میں تو آپ کو گالیاں مل رہی تھیں ابا جان مسکرا کر اس کی بات دوبارے لگے یعنی کہ مجھے گالیاں مل رہی تھیں گالیاں ہم نے کہا خوش تو ایسے ہو رہے ہیں جیسے کوئی دولت مل گئی ہے مولانا مودودی نے کہا ابا نے کہا بیٹی اللہ کے راستے میں گالیاں کھانا امبیا علیہ السلات والسلام کی سنت ہے اور یہ بات مشہور ہے کہ مولانا مودودی کا حلم ان کے علم پر ہاوی تھا ایک دن ایک صاحب مولانا سے ملنے آئے جب وہ چلے گئے تو کے ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ مالی دشواری کیسے دبئی ابوظہبی جانا چاہتے ہیں اور مولانا سے سفارشی خط لینے آئے تھے حزب عطا مولانا نے سفارش خط دے دیا جو کام آیا اور ان کو وہاں اچھی نوکری مل گئی یہ کون حضرت تھے یہ وہی فوجی افسر جیلانی صاحب تھے جنہوں نے مولانا مودودی کو پھانسی کی سزا سنائی تھی تو وہ برائی کو اس سے دفاع کرو چیز سے کہ جو بہترین ہو نیکی ہو یہ دیکھیں آپ کہ وہ فرض اس نے پھانسی کے ساتھ سنائی اس کے لیے بھی جو لکھ دیا اور پھر جو ہے وہ مولانا کے متعلق یہ بات بھی ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب مولانا مودودی کے مخالفی نے شرارت کی انتہا کر دی ایسی ایسی حرکتیں اور بوتان تراشیاں کی کہ بڑے سے بڑے حلیم کے صبر کا پیمانہ چھلک گئے ایسے میں مولانا مودودی کے بعد ساتھیوں نے ایسے انداز سے جواب دینا چاہ تو مولانا نے سختی سے روک دیا ساتھی نے کہا وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کر کے ہمیں شدید تکلیف پہنچا رہے مولانا مودی نے جواب دیا جب وہ زیادہ تکلیف پہنچائیں تو تم زیادہ صبر سے کام لو بلکہ اتنا صبر کرو کہ صبر کا ریکارڈ ٹوٹ جائے وہ جو بات کی تھی کہ جہال کے مقابلے میں اتنا صبر کرو کہ صبر کا ریکارڈ ٹوٹ جائے جو چراغ راہ نمبر تحریک اسلامی نمبر چراغے راہ نے نکالا تھا تو اس کے اندر ایک مضمون میں پڑھا تھا ابھی وہ چراغ راہ کا جو ہے وہ مضمون میرے پاس نہیں لیکن مجھے یاد ہے کہ اس, اس کے اندر جو ہے وہ آ, یہ بات تھی کہ مولانا مودودی کو جو ہے وہ ایک جگہ خاص طور پہ بندے کو بھیجا گیا لڑکے کو مولانا مودودی تقریر کر رہے تھے اور وہ لڑکا درمیان میں سامنے اسٹیج پہ اگر اس نے کہا مولانا کو ٹوک کر کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں کہاں جلد گفتگور جہاں پر ایک سنجیدہ گفتگو ہے وہاں بھیجا, مولانا مودودی پر وہ کرنا کہ مولانا مدودی مشتعل ہو جائیں مولانا نے جو ہے وہ متانا سے جواب دیا بیٹے رشتوں کی باتیں یہاں پر نہیں ہوتی ہیں اگر تمہیں کاج کرنی ہے تو جو ہے وہ میرے گھر آؤ وہاں بات کرو اسی طرح اور بھی باتیں جو کہ اس وقت جو ہے ہمارے سامنے ٹائم نہیں ہے تو دعوت اللہ کا ایک اور طریقہ گفتار سے نہیں کردار سے دعوت ہے اب ہماری آخری دو سلائڈیں رہ گئی ہیں تو دعوت کا ایک طریقہ گفتار سے نہیں کردار سے دعوت شروع کی سلائیڈ میں میں نے آپ سے بات کی تھی کہ داعی اللہ علم سے لوگوں کو متاثر کرتا ہے پھر ان کا جب ریكشن آتا ہے تو ہلم کا مظاہرہ کرتا ہے لیکن اب میں جو دوسری بات کرنے جا رہا ہوں یہ دیکھیں ایموشنل گڈ بائی ٹو مشہور تصویر والی تصویر ہے اسی طرح جو ہے یہ بچہ جب بارش کے قطرے ٹبکتے ہیں تو یہ کس طرح اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور ہمارے ہاں سب کچھ ہوتا ہے لیکن ہم سے اللہ کا شکر ادا نہیں ہوتا اور یہ وہ چیز ہے انہوں نے کوئی دعوت نہیں دی اسلام کی نہ اس بچے نے نہ ان بزرگ نے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھرٹی آسٹریلین وومین انسپائر امریز اسلام تو اب بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ بعض دفعہ بات بالکل الٹ ہو جاتی ہے حلم دعوت بن جاتا ہے اور حلم کے نتیجے میں فرد متوجہ ہوتا ہے اسلام پر اور پھر حلم کا ریئیکشن علم بن جاتا ہے پہلے میں اتنی دیر سے کیا بات کرتا علم ایکشن ہے اور ہلم ریئیکشن ہے لیکن اب تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہلم ایکشن ہے اور علم ریشن ہے ریورس آفٹرسنگ پیپل آف غزہ تو لیکچر کے آغاز میں بات کی گئی تھی کہ بظاہر دعوت کا عمل ایکشن علم چاہتا ہے اور دعوت کے عمل پر آنے والا رد عمل علم چاہتا ہے لیکن علم خود بھی ایک دعوت ہے اور اس دعوت کا رد عمل علم چاہتا ہے اختتامیہ داود اللہ کی کامیابی میں اللہ کا کردار بڑی اہمیت کا حامل ہے دائ کا علم اور ہند دعوت کی کامیابی کا سبب بن سکتا ہے دائی کا جہل اور غصہ دعوت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے حض ابراہیم علیہ السلام حضر محمد مصطفیٰ صلیم اہل ایمان کے لیے قرآن کے مطابق حسنہ ہے اور دونوں ہی کے اندر علم اور ہند کی خصوصیات بدرجہ عتم پائی جاتی ہیں آج کے دعوت اللہ کے علمبردار کو سوچنا چاہیے کہ وہ جس محاذ پر بھی ہو چاہے وہ قلم سے کام لے رہا ہو یا تلوار سے سوشل میڈیا پوسٹ سے دعوت کا کام لے رہا ہو یا اپنی زبان سے کہیں ایسا موقع نہ آئے کہ اس کے کردار کی کمزوری کیسے کی جی محمد بھائی دیگر کوئی ذمہ دار یہاں پر موجود ہیں جب اللہ شعیب بھائی میں نے میسج بھی کر دیا تھا اگر کسی بھائی سوال کرنا ہے تو پلیز اپنا ہینڈ ریز پریس کریے گا تو کیو کے حساب سے پھر لوگوں کو کال کر لیں گے اور اگر کسی کو ان رائٹنگ بھی اگر کسی کو بھیجنا ہے تو وہ چیٹ باکس میں لکھتے اور مین والی شعیب بھائی اگر آپ اپنا تعارف کروا دیجئے دیجیے اور اتنی دیر میں انشاءاللہ شاء جی میرا نام شعیب بدروز ہے یہاں پر یہاں پر میں جو ہے مقامی میں فرائض انجام دے رہا ہوں میری فیلڈ جو ہے وہ جیسے کہ بتایا کہ اے آئی ہے اور تحریک سے منسلک ہوں اور مختلف ذمہ داریاں رہی جیسے کہ جو ہے وہ محمد بھائی نے بتایا یہاں پر بھی اچھا سیٹ اپ ہے ہمارا اور یہاں پر بھی جو ہے ہم بڑی محنت کے ساتھ جو ہے وہ کام کر کے دعوت دین پھیلانے کی کوشش میں مصروف ہے چیٹ سوال کر رہے ہیں کہ چیٹ میں کیا لکھا ہوا ہے ہمارے کسی سوال کرنا ہے تو وہ ریٹن میں بھی بھیج سکتے ہیں پرزنٹیشن کی بات کی گئی ہے تو میں پرزینٹیشن محمد بھائی قبر کو بھی ای میل کر دوں گا اور میرے بعد آپ کو ذمہ داران کی ای میل ہیں تو میں وہ کر دوں گا نا तो जो भाई बहन को चाहिए उनको दे दीगा अच्छा एक भाई ने एक सेकंड में जरा चैट वाला जो सवाल था नुछ नुछ नुछ नुछ नुछ। ये एक बहन ने सवाल किया हुआ था कि फिर कैसे फैसला करें ये अच्छा ये मोमिन दो बार नहीं डसा जाता یہ سوال میں تھوڑی کلیئرٹی نہیں ہے اگر یہ بہن یا بھائی بہن ہے میرے خیال سے تو اگر وہ دوبارہ اس کو لکھ دیں نہیں کلیئرٹی ہے اگر وہ انہوں نے پوچھا کہ آخر یہ کیسے پتا چلے کہ مومن نے سوراخ سے دوبارہ ڈسا نہیں آتا تو یہ بڑا مشکل سوال ہے اور یہ جینون سوال ہے کیونکہ جب زندگی گزر رہی ہوتی ہے تو رشتے دار ہوتے ہیں اور وہ رشتے دار جو ہے وہ بار بار ملتے ہیں بعض دفعہ قرضہ لے کر کھا جاتے ہیں پھر دوبارہ قرضہ مانگتے ہیں یہ ایک مثال ہے اسی طرح زیادتی کرنے والے زیادتی کرتے ہیں پھر باتیں کرتے ہیں آ کر بولتے ہیں غلط پھر پتہ چلتا ہے وہ سیاست کے اندر جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں تو وہ کون سا کرائٹیریا ہے جس کی بنیاد پر ہم جو ہے وہ یہ پہچان پائیں کہ جو ہے وہ ہم دو دو سوراخوں سے نہ ڈسا جائیں تو اس کا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ اجتماعی دائرے کے اندر جو چیزیں آ رہی ہوں اس میں کمپرومائز کرنے کی گنجائش کم ہے لیکن انفرادی دائرے میں تو معاف جتنا کر سکتے ہیں کریں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ازیر بھائی نے ہاتھ ریٹ جی ازیر بھائی اگر آپ سوال پیش ہوں السلام علیکم اللہ کے ٹاپک پہ آپ کی بڑی میرے اندر ہیلتھ کی بڑی کمی ہے جی جی آواز کٹ گئی بڑی جلدی آواز اچھا کال آ تھی بیچ میں تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ میرے اندر میری رات میں ہلتھ کی بڑی کمی ہے اور میں بڑی جلدی ریئیکٹ کرتا ہوں اور دو کہ میں اموشنل انٹیلیجنس کا اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں لیکن ذاتی طور پہ یہ کمی موجود ہے تو کدھر سے شروع کروں کیسے جو ہے وہ اچھا نالج ہے جیسے صحابہ کا بھی ذکر آتا ہے کسی صحابی کے بچی کے اوپر گرم پانی گر گیا تھا ملازمت ہے اور ان بڑے حلم سے کام لیا تو کہتے کہ تو وہ شروع کدھر سے کروں کہ میری ذات میں بھی حلم آ جائے شروع کہاں سے کریں یہ بات صحیح ہے آپ جو ہے وہ تنظیم میں کتنے ایکٹیو ہیں ہماری تو, تو حلم اگر اگر ہم یہ پتا نہیں آپ کی تنظیم میں کیا ذمہ داری ہے لیکن ہماری تنظیم جو ہے نا بندے کے اندر حلم ہی پیدا کر دیتی ہے اس کا جو حال ہوتی ہے نا جو صبر تو کر لیتا ہوں لیکن جو ہے نا مثالیں آپ نے دی اس لیول کے حلم سے تو کوسو دور ہوں گے اچھا دیکھیں اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ دعوت اگر آپ دے رہے ہیں فیلڈ کے اندر اور وہ فرد ریئیکٹ کر رہا ہے تو آپ پوری کوشش کریں انٹینشنلی کہ میں ریئیکٹ نہیں کروں گا بلکہ جو ہے وہ ٹھنڈا رہوں گا اور اس کو تھوڑی تھوڑی کر کے جو ہے نا دعوت کے میدان میں آپ یہ کرنے کی کوشش کریں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کے اندر جو ہے نا یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کیونکہ بہرحال جو ہے نا جو ایک میں نے حدیث جو ہے نا وہ پڑھی نہیں اور اس حدیث کے اندر واضح طور پر جو ہے نا وہ ایک صحابی کی جو ہے نا وہ تعریف کی گئی کہ تمہارے اندر حلم کی سفت ہے تو انہوں نے ایک سوال کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ میں نے کمائی ہے یا مجھے جو وراثت میں ملی یعنی کہ جینیٹکس کے اندر موجود ہے حورمایا تمہاری جینیٹکس کے اندر موجود ہے جینیٹکس کے لفظ نہیں ہے تو پیدائشی بھی ہوتی ہے نا یہ صفت یا حلم کی صفت جو ہے نا وہ سب لوگوں میں نہیں ہوتی ہے اب حضرت عمر فاروق کے اندر غذب کی ایک کیفیت نمایاں ہے تو ہر ایک ویسا نہیں ہوتا لیکن آئیڈیلس کو فالو کرنا جو ہے نا وہ جب ذمہ دار بنے تو حضمت فاروق کا حلم جو ہے وہ غیر معمولی ہو گیا ایک صاحب نے کہا نے کیسے بنا لیا اس سے پہلے ان کا جو موڈ تھا وہ ہمیشہ دیکھتے تلوار سے گردن اڑا دو یہ تمام چیزیں تو یا تو کو کوئی ذمہ دار بنایا جائے تو اس کے وقت صحیح ہوں گے یا پھر آپ دعوت کو کچھ کام کریں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا آپ کے ساتھ قدیم کو شاید.